اس سال کی زکوت آپ نے نکالی وہ ختم ہو گئی اور ضرورت مند آ گئے تو آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی مال کے مالک ہیں اور ہمیشہ زکات نکالتے ہیں آئندہ سال کی بھی زکاة اگر نکال دیں تو پھر وہ بھی ادا ہو جائے گی اور جب زکوات آئندہ سال نکالیں تو اس زکوت کو منح کر دیں جو آپ نے ادا کی اس طریقے سے ایڈوان زکات دینا بھی پیش کی زکات دینا بھی جائز ہے اور کوئی سب پوچھنے